کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزائے عہد سے فارغ ہو گئے کافر بھاگ گئے تقریباً تمام صحابہ کرام مسلمان زخمی ہیں اور ستر مسلمان تو شہید ہو گئے ہیں ان کی تدفین ہو رہی ہے رقط انگیز مناظر ہیں دل رنجیدہ ہیں غم سے بھرے ہوئے ہیں ایک جنازہ اٹھے تو ماحول سوگوار ہو جاتا ہے ستر جنازے اٹھے ستر کی نماز جنازہ ادا کی جائے ستر کی تدفین کی جائے اور عالم یہ کہ مسلمانوں پر غربت کا وہ عالم تھا کہ حضرت سید الشودا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی ہو آپ اس جنگ میں شہید ہوئے تو ان کے لیے آپ کی بہن نے دو چادریں بھیجیں تو جب کفن پہنانے کی باری آئی تو دیکھا کہ قریب میں ایک اور شہید ہیں جن کے پاس کوئی چادر نہیں ہے تو پھر یہ خیال کیا گیا کہ ایک چادر اس شہید کو دے دیتے ہیں ایک چادر حضرت سعید الشہدا کو دے دیتے ہیں ایک چادر چھوٹی تھی ایک بڑی تھی تو وہ حضرت سعید الشہدا کے بھانجے ہیں مگر انہوں نے کہا کہ میں اپنے ماموں کو یہ بڑی چادر دوں اور اس شہید کو میں چھوٹی چادر دوں یہ خیال کر کے انہوں نے یہ خیال کیا کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے قرآن اندازی ہونی چاہیے قرآن ڈالا گیا اور چھوٹی چادر سید یدودا کے حصے میں آئی تو جب چادر کو رکھا گیا تو چہرہ کھل جاتا چہرے کو ڈھانپتے تو پاؤں مبارک کھل جاتے تو آپ نے فرمایا چہرہ ڈھانپ دو اور پاؤں پر گھاس وغیرہ ڈال کر پھر اس کے بعد قبر کو بند کر دیا گیا غور کرے اس عالم میں جب سب زخموں سے چور چور ہیں ماحول سوگوار ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگی حکمت عملی کے تحت فرمایا کہ ہمیں کافروں کا تعاقب کرنا ہے تاکہ کافروں پر روک تاری ہو اس وقت صاحبۂ کرام کی کیا شان ہے کہ زخموں سے تڑپ رہے ہیں لیکن حضور کے فرمان پر فوراً کھڑے ہو گئے اور تلواریں لیں اور حضور کے ساتھ وہ کافروں کے تعاقب میں چلے ادھر ابو سفیان جو اس وقت کافر تھے اور کافروں کے سردار تھے انہوں نے یہ خیال کیا کہ مسلمان تو زخموں سے چور چور ہیں بڑی نادانی ہو گئی ہمیں بھاگنا نہیں چاہیے ہمیں حملہ دوبارہ کرنا چاہیے اور اس وقت ایک ایسا حملہ کر کے اسلام کو مٹا دینا چاہیے یہ خیال کر کے وہ وہاں سے پلٹے جب انہیں یہ اطلاع ملی کہ مسلمان حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو رو ایسا تاریف ہوا کہ وہ مکہ کی طرف اپنا لشکر لے کر بھاگ گئے قرآن مجید فقان حمید نے ان صحابہ کرام کی تعریف بیان کی اللہ بحم القر وہ لوگ جنہوں نے زخمی ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو گئے جو لوگ اور اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر انہوں نے لبیک کہا ان لوگوں کی شان بیان کی گئی لل لدین ان لوگوں کے لیے بھی جو ان میں سے نیکوکار ہیں اور متقی اور پرہیزگار ہیں اجر عظیم اجر عظیم ہے ایسے لوگوں کے لیے جو نیکوکار بھی ہیں پرہیزگار بھی ہیں اور زخمی ہونے کے باوجود اللہ کے رسول کی پکار پر حاضر ہو گئے ان کے لیے فرمایا اجر عظیم ان کے لیے اجر عظیم ہے غور کریں یہ صحابہ کرام کا مقام ہے اور ہم دن میں کتنے فرمان اللہ اور اس کے رسول کے چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ دین قرآ الحم وہ لوگ جن سے لوگوں نے کہا اناسا ان خد جماء القم بے شک لوگوں نے بہت بڑا لشکر تمہارے لیے جمع کیا فخشو بس تم ان سے ڈرو غزبئی عہد سے جب حضرت ابو سفیان جو اس وقت کافروں کے سردار تھے واپس جانے لگے مکی کی طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ ہم نے ستر آدمی آپ کے مارے ہیں لیکن غزبائے بدر میں آپ نے ستر ہمارے آدمی بھی مارے تھے اور ستر کو گرفتار بھی کیا تھا ہمارے انتقام کی آگ بجھی نہیں ہے تو آئندہ سال بدر کے مقام پر ہم اور آپ جمع ہوں گے اور غذبۂ بدر کا ہم آپ سے بدلہ لیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ اللہ میں بھی تمہارے پاس آؤں گا اب ایک سال کافی تیاری کرتے رہے مسلمان بھی تیاری کرتے رہے حضرت ابو سفیان جو کافروں کا لشکر تیار کر رہے ہیں ابھی مسلمان نہیں ہوئے ان پر اللہ تعالی نے روب ڈال دیا اور انہوں نے خیال کیا کہ غزبائے بدر اور غزب عہد دونوں میں مسلمانوں کو تیاری کا موقع نہیں ملا اب مسلمانوں نے ایک سال تیاری کی ہے تو جنگ تو بڑی مشکل ہوگی تو انہوں نے کہا کہ اگر میں نہیں پہنچتا تو اس طرح عرب میں میری عزت ختم ہو جائے گی لوگ مذاق اڑائیں گے اور کافروں کا روپ ختم ہو جائے گا تو انہوں نے ایک جاسوس بھیجا وہ جاسوس مدینے میں آیا اور مدینے میں آ کر اس نے مسلمانوں کی تیاریاں دیکھیں کہ مسلمان جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اور بالکل روانگی ہے تو اس نے ہر مسلمان کے کان میں یہ افواہ پھیلائی ان پر روب ڈالنے کی کوشش کی کہ کافروں کا لشکر بہت زیادہ ہے مبالغہ اس نے آرائی کی بڑھا چڑھا کر پیش کیا تاکہ مسلمان ڈر جائیں اور جب ڈر جائیں تو وہ جنگ کے لیے نکلنے کی ضرورت ہی نہ کریں جب مسلمان نہیں آئیں گے تو اب شفیان کی خواہش پوری ہو جائے گی اور وہ کہہ دیں گے کہ ہم نے تو کہا تھا چلو لیکن مسلمان نہیں آئے اس طرح جنگ بھی نہیں ہوگی اور ان کی عزت بچ جائے گی تو آج بھی اسے میڈیا وار کہتے ہیں جنگ سے پہلے کافر لوگ مسلمانوں پر نفسیاتی حملہ کرتے ہیں اور جیسے عراق اور امریکہ کی جنگ ہوئی تو امریکہ نے کتنے دنوں تک میڈیا وار کی اور عراقی عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ امریکہ سے تو مقابلہ ممکن ہی نہیں ہے تو اس طرح کی میڈیا وار اس زمانے میں دوسرے انداز میں ہوتی تھی فخ شاو بس ان کافروں نے مسلمانوں سے کہا جو کافروں کا نمائندہ تھا اس نے کہا گویا کہ تمام کافروں نے کہا کہ مسلمانوں تم کافروں سے ڈرو یہ تمہیں تباہ کر دیں گے بہت بڑا لشکر ہے، تم مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن صحابہ کرام کے ایمان پر قربان جائیے ایمانن یہ بات سن کر ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ستر سوار لیے یہ جنگی حکمت عملی آپ نے جب یہ دیکھا کہ یہ ہم پر پریشر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ نے بہت بڑا لشکر نہیں لیا صرف ستر جوان لیے اور آپ جہاد کے لیے روانہ ہوئے بدر کے مقام کی طرف اور کیا مسلمان پڑتے ہوئے روانہ ہوئے وقالو اور وہ کہہ رہے تھے حسب اللہ اللہ ہمیں کافی ہے وہ نیامل وکیل وہ بہترین کارساز ہے بہترین مددگار ہے اعلی حضرت امام اہم سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جو کوئی کسی اہم کام کے لیے نکلے اور اس کی زبان پر یہ وظیفہ ہوگا اللہ تعالی اس کے اس کام میں اسے کامیابی عطا فرمائے حسب اللہ و نیامل وکیل نیامل مولا و نیامل یہ پڑھنے تو بہت اچھا ہے اب بدر کے مقام پر مسلمان پہنچے تو کافر وہاں پر نہ آئے مسلمانوں نے آٹھ دن قیام کیا تو ایک تجارتی کافلہ وہاں سے گزرا تو مسلمانوں نے اس سے تجارتی مال خریدا اور مال خرید کر انہوں نے بدر کے مقام پر مال رکھا تو بدر کے مقام پر کسی زمانے میں میلہ لگتا تھا اسی مناسبت سے اس مقام کو بڑی شہرت حاصل تھی یعنی عرب میں یہ تجارتی میلہ لگنے کی جگہ تھی تو جب آس پاس کے لوگوں کو پتا چلا یہاں تجارتی مال آیا ہوا ہے لوگ چاروں طرف سے آئے اور مسلمانوں کو بہت زیادہ نفع ہوا اور ان کا روب بھی طاری ہو گیا زخم بھی نہیں آئے جنگ بھی نہ ہوئی اور خوب تجارتی نفع لے کر مسلمان واپس آ گئے فن پس وہ مسلمان پلٹی من اللہ اللہ کی نعمت کے ساتھ وہ فوڈ اور اللہ کے فضل کے ساتھ لم يمسس سوءن انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی وہ تباؤ ردوان اللہ دیکھیں تجارتی نفع بھی کمایا جنگ بھی نہ ہوئی تکلیف بھی نہ پہنچی لیکن یہ کس نیت سے چلے تھے اللہ کی رضا کے لیے ان سے اللہ راضی ہو گیا تبا ردوان اللہ اور انہیں اللہ کی رضابندی بھی مل گئی یہ اللہ کا فضل ہے اللہ فضل نعیم اور اللہ بڑے فضل والا ہے کل بروز قیامت کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے نامۂ اعمال میں نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے لیکن انہوں نے وہ نیکیاں نہیں کی ہوں گی وہ کہیں گے مالک کو مولا یہ نیکیاں ہم نے تو نہیں کی تو ان سے فرمایا جائے گا جن نیکیوں کے تم نے ارادے کیے جن کا عزم کیا جن کے لیے کوششیں کی ہیں لیکن نہ کر سکے ان کا یہ سلا دیا گیا کہ نیکی کی نیت کرنے کا بڑا ثواب ہے تو اگر ہم یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم یہ عزم کرتے ہیں یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی قرآن پاک کا پیغام پوری دنیا میں عام کریں گے نور قرآن پاک کو عام کریں گے اور مسلمانوں کو تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ول وسلم کے ساتھ قرآن کا نور سیکھنے اور سکھانے کا موقع فراہم کریں گے تو ہم نے نیت کی اب زندگی رہے نہ رہے یہ کام کوئی کر سکے نہ کر سکے عظم موجود ہے نیت موجود ہے ان شاء اللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ پوری دنیا میں قرآن کا نور پھیلانے کا ثواب ضرور ملے گا نیت بھی کریں کوشش بھی کریں ان نماز کو مشن خوف شیطان اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے یہ شیطان ہے جو دشمنوں کا روپ ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے فلا خوافون پس تم ان سے نہ ڈرو وہ اور مجھ ہی سے ڈرو ان کنتم تم مؤمنین اگر تم مؤمن ہو ذن کدی نہ یوسار یو او نبی کریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ ہوتے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے کافر منافقین پر آپ رنج کرتے اور آپ کی خواہش ہوتی کہ یہ ایمان لے آئیں تاکہ جہنم سے بچ جائیں کیونکہ آپ رحمت اللہ ہیں اللہ تبارک کو بطالہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ ولی وسلم سے محبت فرماتا ہے رنگین کیفیات کو اللہ تعالیٰ نے دور فرمایا ولا یا فلکف اے محبوب جو لوگ کفر میں دوڑتے ہیں وہ آپ کو غمگین نہ کریں آپ ان کا غم نہ کریں ان نہ در اللہ شہ بے شک وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یورید اللہ اللہ یا جہاں حوان فی اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ باقی نہ رہے یعنی گناہ کر کر کے انہوں نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے اب ان کے نصیب میں ہدایت باقی نہ رہی والے بڑا عذاب ہے بل ایمان بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کو حاصل کیا ایمان کو چھوڑ کر ایمان کے بدلے میں کفر لیا لئی یا دلہ شعی وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے مطلب یہ ہے کہ جو ایمان لائے گا اس کا اپنا بھلا ہے جو ایمان نہیں لائے گا وہ اپنا نقصان کرے گا علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے لدین کا فرو لی کافر یہ سوال کرتے کہ جب ہم اللہ کے بے ادب ہیں ہم دین اسلام کے دشمن ہیں پھر ہم پر عذاب فورن کیوں نہیں آتا ہمیں نعمتیں کیوں ملی ہیں ہمیں دولت کی فراوانی کیوں ہے تو اشاد فرمایا گیا کافر یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے جو انہیں جھیل دی ہے خیر الفسیم یہ ان کے لیے بہتر ہے وہ اس بات کو گمان نہ کریں یہ ڈھیل ہم نے کیوں دی ہے ان نملی نم لی لہوم انہیں ڈھیل ہم نے اس لیے دی ہے تاکہ ان کے گنا زیادہ ہو جائیں اللہ ناراض ہے اب ہدایت تو مقدر میں نہیں لیکن جتنا دنیا میں رہیں گے اتنے زیادہ گنا کریں گے اس لیے ڈھیل دی گئی عَذَابٌ محیط اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن یہ اشاد فرمایا کہ آدم علیہ صلاحت وسلام کی پشت میں جتنی اولاد تھی وہ ساری اولاد شروع سے لے کر آخر تک اللہ تعالی نے میرے سامنے پیش فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا اور میں نے جان لیا کہ کون مجھ پر ایمان لایا اور لائے گا اور کون نہیں لایا اور کون نہیں لائے گا میں ہر ایک کے نفاق کو بھی جانتا ہوں تو منافقوں نے باہر نکل کر مزاق اڑایا اور کہنے لگے ہم تو ان کی پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کا کلمہ پڑھتے ہیں جہاد میں جاتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں مجھے سب کا پتہ ہے کہ کون ایمان لائے گا کون نہیں لائے گا کون لائے گا، کون لایا تو ہم ان کے ساتھ پھرتے ہیں اگر ان کو پتا ہے تو بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ تو قرآن مجید فقرآخان حمید نے اس آیتِ قریمہ کو نازل فرمایا جس میں اشارت فرمایا ما خبیز مینت تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسے ہی نہیں رکھے گا یہاں تک کہ خبیص اور طیب میں اللہ تعالیٰ فرق فرما دے گا خبیص سے مراد منافق ہیں اور طیب سے مراد مومن ہے فرمائے خبیص یعنی ناپاک اور طیب یعنی پاک پاک اور ناپاک میں اللہ تعالی ایک نہ ایک دن فرق کو قائم فرما دے گا عشا کے مفسرین فرماتے ہیں کہ انہیں یہ جواب دیا گیا اللہ بھی جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے حضور بھی جانتے ہیں کہ کون منافق ہے لیکن اللہ کی حکمت ہے کہ ابھی یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ منافق ہے یہ مومن ہے سب مل کر رہتے ہیں ایک وقت آئے گا جب مومن اور منافق میں فرق کر دیا جائے گا وہ وقت آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر شریف رجلہ افروز ہوئے بخاری مسلم تلمیزی ابو داؤد حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کیجیے تو کئی حدیث اس پر شاہد ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اجازت ملی اور یہ وقت آیا تو ممبر پر جلوہ افروز ہو کر مسجد نبوی شریف سے تین سو سے زائد منافقوں کو نام لے کر حضور نے باہر کیا فرمائیا فنا انت منافق اے فنا کھڑا ہو جا تو منافق ہے ہماری مسجد سے نکل جا اس وقت مومن و منافق کا فرق کر دیا گیا دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کھو گئی صحابہ کے ڈھونڈ رہے تھے تو منافقوں نے حضور کے علم کا مذاق اڑایا اور کہنے لگے کہ ہمیں تو آسمان اور جنت کی غیبی خبریں بتاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں کہ اونٹنی کہاں پر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر پر جلوہ فروز ہوئے نے فرما سلونی معاشی تم آج تمہیں جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو میں تمہیں بتاؤں گا اپنے علم کا اپنے اظہار فرمایا اور فرما میری اٹھنی فلاں درخت کی ٹہنی سے اس کی لگام الجھی ہوئی ہے وہاں سے حاصل کر لی جائے اور پھر لوگوں نے مختلف سوالات کیا اپنے ہر سوال کا جواب دیا اس پر یہ آیت کریم نازل ہوئی وما کام الغیبی اللہ تعالی اے لوگوں تمہیں غیب کی اطلاع نہیں دیتا عام لوگوں کو غیب کا علم اللہ تعالی نہیں دیتا ولیکن اللہ یا من میں رسولی ہی لیکن اللہ تعالی جسے چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے اور انہیں غیب کا علم عطا فرماتا ہے علم غیب پر اعتراض کرنا یہ منافقوں کا طریقہ رہا مفتی محمد خان نامد برکت منعیہ کی کتاب ہے علم غیب اور منافقین اس کتاب میں پوری کتاب میں قرآن کی آیتیں اور احادیث جمع کی گئی ہیں کہ منافقوں نے کس کس موقع پر حضور کے علم غیب پر اعتراضات کیے ہیں یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور اقبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتا تھا کہ اونٹنی فلاں جگہ پر ہے تو آپ نے صحابہ کرام سے کیوں فرمایا کہ اونٹنی ڈھونڈو تو فرما لقد کانہ لقفی رسول اللہ عصفت الحسن حضور کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے تو حضور ایک نظام دینا چاہتے ہیں تو آپ نے ایک نظام دیا لوگوں کو کہ کوئی چیز گم ہو جائے تو اس طرح تلاش کی جائے جب بھی حکمت عملی اس طرح اختیار کی جائے اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا نہ کرتے تو ہمیں نظام کیسے ملتا کہ حضور پر تو وحی کے ذریعے غیب کا نزول ہو رہا ہے ہمارے پاس تو غیب نہیں آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طاقت کا اظہار بھی کیا اور آپ نے لوگوں کو نظام بھی دیا کہ زندگی تمہیں ایسے گزارنی ہے رسولی پس تم اللہ پر اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ تو مینو اور اگر تم ایمان رکھو و تب تک اختیار کرو فلا کم اجن تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے فن خیر اللہ جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے مال عطا فرمایا اور وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے کنجوسی کرتے ہیں وہ اسے اپنے لیے بہتر نہ سمجھے یہ نہ سمجھے کہ ہم نے اپنے مال کو بچا لیا ہے ایک لاکھ میں سے ڈھائی ہزار روپے نکل جاتے زکاط میں ایک کروڑ میں سے ڈھائی لاکھ نکل جاتے زکوٰۃ میں تو ہم نے مال بچا لیا مال ان کے لیے بچانا بہتر نہیں ہے بل بلکہ ہوا شرال وہ ان کے لیے بہت برا ہے جس نے زکات نہ دی ہوگی مال کے فرائض اور واجبات ادا نہ کیے ہوں گے سیو تو نہ ماں بھی یوم القیاما قیامت کے دن ان کے گلوں میں آگ کا توق پہنایا جائے گا ولی اللہ میرا وات آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے اللہ تعملون خبیر اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے